ناز شریف لڑا لگے گا کبھی میرا آ دیکھیں گے کبھی شو اسے ماں کا مدینہ شامل سے لگے گا کبھی میرا کی سبینہ دیکھیں گے کبھی شو اسے ماں کا مدینہ بندے <سلام> نے کس سے دن میں جو مفہوم آیا تھا کا پیش کیا تھا کہ ایک ظاہری یعنی جسمانی حاضری ہے وہاں لے کر جانا وہ بھی بہت بڑی دولت بہت بڑی نعمت ہے لیکن اصل حاضری حضوری پلق کی ہے اور حضوری پلف جبھی نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کامل اقتبا نصیب ہو اور یہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبزی نہ یعنی اللہ کی محبت کامل کبھی ہماری بھی کامل ہو جائے اور ابتدائی کامل نصیب ہو جائے کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے مقصد حیات حاصل ہو جائے تامل لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ تامل لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکاؤ مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق مدینہ لگے گا کبھی میرا بھی کبھی نا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی کبھی نا گے کبھی شاپ گے کبھی شاپ جو مد نقش کبھی پائے ندی ہو یہ اپنے اشار آجیوں की مفہوم है ترجمانی मेरा بلکہ میرا مفہوم نشار کی ترجمانی ہے سارے سے لگے گا کبھی میرا پینا دیکھیں گے کبھی شاپ نا مدینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے بکاؤ بندینا مومنجانچ کبھی پائے ندی ہودانچ کبھی پائے ندی ہو دیر پدم ساجی آ پدم آج دیالم جی کفلی نومن جو دانا دا شک ندی ہو دیر پدم آج دیالم کبلی ندم آج دیام جی کفلی نا گرسوم ندین کی کرے گرزم دینا دیکھ پیر نکل جائے گا پھر سبینہ تو پاس نکل جائے گا پھر اس کا سبینہ پریشانی کا مصیبت کا بے چینی کا دل میں دل میں رہتا ہے اور ایک طوفان جو ہے وہ گھروں میں رہتا ہے اور ایک طوفان امر کے حالات کا ہے ہر قسم کے طوفان سے نجات مل جائے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وی ابتدا سنت ہو کامل ابتدا سنت ہر کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا اور صرف ظاہری اعمال نہیں کہ جیسے جوکہ پہننا ہے تو پیر میں پہلے پہننا ہے نکالنا ہے تو بایاں پہلے نکالنا ہے بیت الخلا جانا ہے تو دائن. بایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے باہر آنا ہے تو پہلے, پہلے پہلے نکالنا ہے اور مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایا پہلے ڈالنا ہے اور باہر نکلتے وقت پایا پہلے یہ ظاہری زد... سنتیں بھی اپنانی ہے یہ بھی یہ بھی بہت بڑی دولت بہت بڑی نعمت ہے لیکن باطنی سنتوں کو بھی اپنانا ہے یعنی گناہوں کو چھوڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاشرت اور آداب کس قدر اس قدر گہرا دین ہے ہمارا کہ سیکھتے چلے جاؤ سیکھتے چلے جاؤ اس کی کوئی تھار نہیں ہے اور یہ کاملین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے معشدین کاملین کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق نبوت سے نوازا ہوتا ہے کردار نبوت سے نوازا ہوتا ہے گفتار نبوت سے نوازا ہوتا ہے اور رفتار نبوت سے نوازا ہوتا ہے عجائے علام حاجد اللہ سبیر اللہ سبیر ان خصوصیات سے مشرین کاملین کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے کیونکہ وہ نائبین رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبتوں سے ان, ان سنتوں کا علم بھی ہوتا ہے اور ان کی صحبتوں سے ان کا ان پر عمل بھی نصیب ہوتا ہے مومن جواناچے پائے ندی ہو مومن جواناچے پائے ندی ہو ہوج دیالم کھینا ہو تیرے پدم آج دیال دینا کر سنت جنگ کی کرے تیر اما کر سنت جن بیک کرے تیر اما تو بات نکل جائے گا پھر اس کا نکل جائے گا پھر اس کا سدینا یہ دولت ماں جلی سارے جان کو یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو سہان مدینہ یہ پہلا مدینہ یہ تیران مدینہ ذرا ذرا بات پہ گھبرا جاتے ہیں چین پر چلنے میں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی باتیں بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی رکاوٹ آ گئی ذرا ذرا بات پہ ہم چین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت عطا ہوئی اور اسلام کی تبلیت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کی ظلمت میں اکیلے تھے تنہیں تنہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف گزارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں آئیں ان کے راستے میں کسی اور کسی اور ذات کو نہیں آئی اور کیسی کیسی تکالیف کیسے کیسے تانے اور حتیٰ کہ دنیا کی لالچ بھی دی جی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ برابر بھی اس سے متاثر نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے رکو میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اور اڑی رکھ دی جاتی تھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے اور طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھی اور کیسی کیسی باتیں کیسے کیسے مذاق کا پھر اڑاتے تھے اور تائن کے بازار میں آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو جہاں کر دیا گیا ارے دوستوں پھر دوست آج ہمارے ساتھ کیا تکلیف سے کیا پریشانی ہے ذرا سی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں اسی سے ہم جین سے گھرا آ جاتے پیچھے ہٹ جاتے غلط سوچو تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائے گی صحابہ رضی اللہ کو کیسی کیسی تکلیف پہنچائے گی حضرت اللہ تعالیٰ ایک یہودی کے غلام سے ایمان لانے پر ان کو آج کے اوپر لٹاتا تھا حق کماری لیکن پھر بھی وہ اہد اہد کے نعرے لگاتے تو سوچو تو ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہے کیا ہم بھوکے رہ رہے ہیں پاکے آ رہے ہیں کیا کپڑا پہننے کو نہیں ہے کیا گھر نہیں دیا اللہ نے کیا کھانے کو نہیں دے آل نے کس چین میں ہم جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں ذرا سی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ آج جو ہم تک جین پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی جی رحمت اللہ علیہ بنا تھے پوری امت کا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل جو میں نے ایک خود پڑھا جا رہا ہے اس میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام امبیا ربی نفسی نفسی کہیں گے اللہ میری جان میری ہے اور حضور حد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ درد اور یہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ اور ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیسا ہے ذرا ذرا سی بات دین سے پیچھے نہ ہٹو بلکہ دین پر مستقل ہو جاؤ ہم بھی ہم سب اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت استفامت باتوں سے متاثر نہ ہو یہ باتیں بنانے والے ایک دن رہیں گے نہیں یہ بھی زمین کے نیچے ہوں گے ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے اور جب اٹھائے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے یہ ہمیں آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں جن کی سے جن کی باتیں سننے سے ہم تین سے پیچھے پیچھے بجاتے ہیں الزا اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں یہ دولت سارے کو دول ایمان جو میری تار جہاں کو فیضا ہی مدینہ ہے یہ تیزان مدینہ ہے ران مدینہ ہے یہ تیران مدینہ جو بل دوسرے شانت دارن جو الم سے جو بل گرے شاخ سدارن جو سے پیدا میں بوت سے ملاؤ بکینا ملا جو بل دو کرے شاخ سدارن جو جو بن دو کردار جو بلن سے پی جان دو ملا کو سکینا پیزان دورت سے ملا تو سکینا جو تر کا پدی اچھ ابل سے جو درد محا مت کبھی اچھا مومن پہ ہوا کر سو مدون کر دینا مومن تلوا ہوا سو مد فون قدینہ مد پون اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پہلے سے اس کو ختم کر دیا پہلے ہی سے عطا فرما دیا تھا اور عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا اور سوال کیا السطو کے وقتی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارواہ نے جواب جواب دیا قالو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں یہ السط وقتی کم کا جو سوال ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس میں تو جواب خود ہی کوشیدہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں بس یہ محبت کی چوٹ اللہ نے لگا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور کافر کے اندر بھی یہ چیز ہے لیکن توجہ تک کپور کے وہ انکار کرتا ہے اسل تھا کوئی آج کا شہدائی ہے یہ ایک چوٹ پرانی جو وہ ابھر ہے اللہ والوں کی سہبت سے اس زمانے میں بھی وہی چوٹ ابھر آتی ہے ذرا سی محنت سے یہ مضفون خزانہ برآمد ہو جائے گا جو درد محبت کا بلی اچھا عدل سے جو درد محبت کا اچھا سے مومن پہ ہوا کا شہ مد پور مومن پہ ہوا کا سل کتنے بشر آپ کے سدتے کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے نتل نکین ہر شر سے ہوئے پاپ بنے نتل نکین اے خط میرے سل کتنے بسل آپ کے صدقے اے خط صدق میرے سل کتنے بسل آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے متھل نکین ہر شر سے ہوئے پاک بنے متھل نکین آپ سب اللہ بتنگی جی. نبوت کا سب ہے یہ بھی یہ بھی نہریں جو صحابہ ایمان لائے اور صحابہ کے جو اخلاق بدل گئے زندگیاں بدل گئیں انقلابہ کیا پھر ان سے تابئین اور تباہ تابئن پھر ان سے اولیاء اللہ کا جو سلسلہ چلا سب اللہ تعالی کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے نبوت کا اثر ہے قیامت پر جتنے آنے والے مسلمان ہیں چاہے وہ کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ اور چاہے کتنے بڑے بڑے اولیا ہوں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ستے میں تیری ایمان آج ہمارے دلوں میں اے ختم کتنے بشر کے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے مل نکینا ہر شر سے ہوئے پاپ بنے مل نکینا جگہ مار محبت کی سے محبت کی رمت سے ایک آگ کا دریا کا لگے وہ سینا اک آگ کا دریا کا لگے ہے وہ سینا اللہ کی محبت اللہ کی محبت کی آگ سے جگہ خالی محافت کی رمح سے محبت بیٹیوں کو زندہ کاٹ دیتے تھے ایسے ظالمانہ ایسے بہیمانہ اخلاق تھے کہ اخلاق رضیلا تھے کہ پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ کاٹ دیتے اور جب ایمان آتا ہوا تو پھر انہی کی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جانوں کو پیش کر دیا خالی مار محافت کی رمت سے ایک آگ کا دریا کلگے ہے, سینہ ایک در ہے سینہ صدقے وہ مسی آگ کا دریا پگے ہے وہ نظر ہو گیا وہ رن کرے امر سجن برے امار جو کی ظلمت سے کمینا جو رکت کمینا دالیہ کا حضرت والا رحمت لالے کا تعریف ہے اگرچہ حضرت مارکیٹ بھول پوری رحمت اللہ لے کے ملفوظات ہیں لیکن زیادہ اس کے اندر سب سے زیادہ حضد والا کے تشریح اور ملفوظات ہیں اس پر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے ایسا ایمان پایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی تعریف اور مرے صحابہ کی تعریف محمد الرسول اللہ وَشِتَّارُ وَحَمَاهُ بَيْنَهُمْ سُجَّدًا مِّن اللَّهِ فِي مِّنْ دیکھو محمد رسول اللہ بلگی نما ہو اور ان کے ساتھ معیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اللہ صحبت اٹھانے والے صحابی بنتا ہے سہبت سے صحبت اللہ ودینہ ماں ہوا جان کی بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کا کیا اثر ہوا کیا, کیا ان کو دولت ملی کہ اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں ان شہاب کی تعریف فرما رہے ہیں غلط گرفا ہاں کے اوپر زبردست ہے ان کے ساتھ اور تو خبا بینا ہوں آپس میں بہت ہی رحمت اور توازوں کا معاملہ کرتے ہیں اور تعام رخ کا ان سج تو نسل دم نے رکو میں رقو سجود کیا ہے کابل تابے داری دوست उसको سجود اصلی کیا ہے اللہ تعالی کی کابل تاب داری اور نافرمانی سے کامل بچنا یہ ہے اصلی رکوع تعاہم رخ کا ان سج جب تو نف المن اللہ وہ تو ہم تو دین سے بھاگتے ہیں ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں اور ان کی کیا شانتی کہ وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کیسے اللہ پہ جان دے وہ یہ بہانے تلاش کرتے کیسے ہم اللہ ہم کو خوش کر دیں کون سا کام ایسا کر جائیں مالک سارے پھارا فکر جان ساری کی ساری فکا اولاد کی فتح ماں باپ کی فتح ایک صحابیہ جہاد کے دوران ایک صحابیہ نکلیں اور گشتی چلی کے میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی تو کچھ کچھ اصحاب میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے لڑکے جہاد کر کے تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا باپ, باپ تو شہید ہو گیا انہیں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کا ہے کمال آگے چلے تمہارے تو شوہر بھی شہید ہو گیا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے پھر آگے چلے انہیں کہا تمہارے تو بھائی بھی سب شہید ہو گئے ان کا رسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے یہ محبت تھی کہ جان کو بھی فدا کیا اور رشتے دار والدین سب کو فکر کیا میرے حضرت فرماتے ہیں نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے ان کو کچھ سے پونے چاہیے اب تو جان بھی نہیں مانگی جا رہی اب تو صرف نفس کی جان مانگی جا رہی تھی اپنے نفس کی پوری خواہشات کا فون کر دو بس اللہ کو پالو مگر ہم سے یہ نہیں ہوتا سدے میں تیرے ہو گیا وہ رن برے اما سب چلے ہو گیا وہ رن برے اما جو قبر کی ظلمت سے تھا ایک بدھ جو کی ظلمت سے تھا لا آپ کا تان را آپ کا لالت جو مثل حجر تھا وہ نین جو مثل حجر تھا وہ نا حضر کیا نکت اے کا میرے اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک ہی ایسے تھے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا دیتی بہت زیادہ ستا دیتی ایک دن وہ اس کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اور جا اس کی عیادت کو گئے اور جا کر پوچھا کہ تمہارا کیا حال اس نے جو یہ اخلاق دیکھے وہ فورا مسلمان ہو گئے ایسے اخلاق ایسے اخلاق کی نقل ہم کو بھی کرنی چاہیے اگرچہ اس درجے کے اخلاق ہم نہیں پا سکتے لیکن نقل کرنا تو ہمارا کام ہے اقتبا اسی لیے فرمایا کہ اقتبار پر ستونی یعنی جیسے میں چل رہا ہوں اس وجہ سے ویسے کرتے جاؤں کیونکہ احسانیاں آت جو رسول اللہ صلی اللہ صدم پڑھا سکتی کائنات میں کسی کو نہ حاصل تھی نہ حاصل ہو سکتی لیکن ان جیسی نقل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دیں گے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ بری عورتوں کو تلاش کر رہے ہیں نہ کو آ جاتے عیادت کریں نہ میرم سے پردہ بالکل شریف پردہ اور سب کردہ ہے اور فرمایا میرے حضرت دے کہ اگر کوئی خاندان کی بوری بزرگ عورتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ستر اسی سال سے زیادہ اوپر ہو گئی ہوتی ہے بالکل ہوتی ہیں تو پھر بھی ان سے بالوں کا پردہ چاہے ڈیڑھ سو سال کی بھی ہو جائے بالوں کا پردہ پھر بھی رہتا ہے بال بال نام رم کر وہ بھی نا جائز اس کے طریقے ہیں جب کسی کی مدد کا ارادہ ہو کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہو اس کا طریقہ معلوم کر لیا جائے تاکہ خود کتنے سے محفوظ اپنے آپ کو فکرنے سے بچانا ہے اے سن لے آپ کا پیسان چالکل اے سنیا آپ کا پیسان چالکل جو مثل حجر تھا وہ رش نگی کا جو مثل حجر تھا وہ رش نگینا سامل سے لگے گا کبھی میں رانی کبینہ سامل سے لگے گا کبھی میں رانی کبینہ دیکھیں گے کبھی ساپ سے مکاؤ مدینہ دیکھیں گے کبھی ساپ سے مکاؤ مدینہ جو تو بنے والا تھا کے بور میں جو تو بنے والا کا کے بور میں اب رہ برے ہے وہ بمرا سدینہ اب رہ پر امت ہے وہ گمرا سدینہ تو جو ڈمراہی میں ڈوبنے والا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبار سے زندگی میں وہ انقلاب آ گیا یا وہی دوسروں کی رقبری کر رہا ہے جو ڈوبنے والا سب عدالت کے باور میں جو ڈوبنے والا سب عدالت کے باور میں اب امت کر امت نامت پینا بڑے امت ہے سینا جو گل مات سے تھا سنگ بلاپ جو گر گل مات سے تھا سنگ بلاپ نور نورس سے من بینا نورِ وائک سے منو رو سینا جو بلا ہے اے نورِ لائک سے منورو ہی سینا اے نورِ لائک سے منور سینا سگ میرا بھی زمینہ دیکھیں گے اپ گرو نا موہم اپل کی بار شرد دا محمد اپن گی بار شرت دا کے محمد امباب گن سال باشورت داتو ہم من اپنی باشورت نا تک کو ہم من اب نٹینا سام بسینا سال سے لگے گا گھر میرا بھی دیکھیں دیکھے کبھی شوش متا مدینہ پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ اسبا قیامت کی عجیب تقریر یعنی قیامت کے ثبوت پر عجیب تقریر ارشاد فرمایا کہ ایک کافر آس بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بوسیدہ ہٹی کو مسل کر ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ گل کے پناہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام یا بح اللہ تعالیٰ سمّ کا آپ <س intéress vigy selecting> نے فرمایا کہ ہاں اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا پھر تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا پھر تجھے دو دخل میں داخل کرے گا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جن میں اس کافر کے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں اولم یول انسان کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نسخے سے پیدا کیا سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب, جب کہ وہ کوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا آپ جواب دے دیجیے ان کو کہ وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا اور وہ سب طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے میرے شیخ حضرت شاہ شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب تقریر فرمائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے اجزاء آفاق عالم افزا عالم اکناط عالم میں منتشر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ کے نطفے میں جمع فرما دیا کیسے انسان جو غذائیں کھاتا ہے وہ آفاق عالم میں منتشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کس غذا سے کس بندے کا خمیر تیار ہونا ہے وہ تمام غذائیں اللہ تعالیٰ باپ کے نسخے میں جمع کر دیتے ہیں اگر اس کا کوئی ذرہ کشمیر کے سیب میں ہے تو کشمیر سے سیب آئے گا اور اس کا باپ کھائے گا اگر کوئی ذرہ آسٹریلیا کے گندم میں ہے تو اللہ تعالیٰ حکومت کو توفیق دے دے گا کہ وہ آسٹریلیا سے گندم منگائے پھر آٹے کی روٹی سے وہ ذرہ اس کے باپ کے میزے میں پہنچ جائے گا اگر اس انسان کا کوئی ذرہ کوئٹہ کی بکریوں میں ہے تو بلوچستان سے وہ بکری آئے گی اور اس کے ماں باپ کھائیں گے اگر مدینہ منورہ کی کھجوروں میں کوئی گگڑا ہے تو اس کے ماں باپ حج کرنے جائیں گے یا کوئی مدینہ سے وہ کھجور لائے گا اور انہیں کھلائے گا اگر لیبیا کے کی کیلوں میں اس کا کوئی دھل ہے تو وہ کیلا باپ کھائے گا غرض اے انسان تو اپنی تفریح کے اول میں سارے عالم میں منتشر تھا تو, تو آسٹریلیا کے گندم میں تھا تو کشمیر کے سیبوں میں تھا تو کی بکریوں میں تھا تو مدینہ کی کھجوروں میں تھا ہم نے تیرے منتشر درات کو سارے عالم سے تیرے باپ کی منی کے قطرے میں جمع کر دیا جس سے تم پیدا ہو جس نے پہلی بار تیرے منتشر درات کو جمع کر دیا تو دوسری بار قیامت کے دن تیرے اجزائے منتشرہ کو جمع کرنا کیا مشکل ہے یہ میرے شہر کی اجبات قیامت پر عجیب و غریب تقریر سبحان لڑا ہے کسی کا خیال بھی اس طرح نہیں جا سکتا کیسی زبردست ہے اس کو سنی اسبا کے قیامت کی عجیب تقریر اعشاد کرمایا ایک کافر عاص بن وائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا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 پھر تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا پھر تجھے دو رخ میں داخل کرے گا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس کافی کے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم اول انسان و انا فلفنا پلدا ہوا فسیم الذی محیم اول مطلب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 اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے میرے شہر مذہب شاہ گرمنی صاحب پور پوری رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب تبدیل فرمائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے اجراء منتشرہ آپا کے عالم اقسائے عالم اکنا کے عالم میں منتشر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ کے غرضے میں جمع فرما دیا کیسے انسان جو رضائیں کھاتا ہے وہ آپاف عالم میں منتشر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس ضلع سے کس بندے کا قمیض تیار ہونا ہے وہ تمام ذدائیں اللہ تعالیٰ باپ کے نسخے میں جمع کر دیتے ہیں اگر اس کا کوئی درہ کشمیر کے سیب میں ہے تو کشمیر, کے, کشمیر سے سیب آئے گا اور اس کا باپ آئے گا اگر کوئی ذرہ آسٹریلیا کے گندم میں ہے تو اللہ تعالیٰ حکومت کو توفیق دے دے گا کہ وہ آسٹریلیا سے گندم منگائے پھر آگے کی روٹی سے وہ درہ اس کے باپ کے میلے میں پہنچ جائے گا اگر اس انسان کا کوئی ذرہ کوئٹہ کی بکریوں میں ہے تو بلوچستان سے وہ بکری آئے گی اور اس کے ماں باپ کھائیں گے اگر مدینہ منورہ کی کھجوروں میں کوئی ذرہ ہے تو اس کے ماں باپ حج کرنے جائیں گے یا کوئی مدینے سے وہ کھجور لائے گا اور انہیں کھلائے گا اگر لیبیا کے کیلوں میں اس کا کوئی جلد ہے تو وہ کیلا باپ کھائے گا غرض ہے انسان تو اپنی تفریح کے اول میں سارے عالم میں منتشر تھا تو تو آسٹریلیا کے گندم میں تھا تو کشمیر کے سیبوں میں تھا تو توٹہ کی بکریوں میں تھا تو مدینہ کی کھجوروں میں تھا ہم نے تیرے منتشر ذرات کو سارے عالم سے تیرے باپ کی منی کے قطرے میں جمع کر دیا جس سے تو پیدا ہوا جس نے پہلی بار تیرے منتشر ذرات کو جمع کر دیا تو دوسری بار قیامت کے دن تیرے اجزائے منتشرہ کو جمع کرنا کیا مشکل ہے یہ میرے شہر کے اسپاط قیامت پر عجیب و غریب تقریر ہے جنت کا مزہ کون زیادہ پائیں گے جنت کا مزہ کون زیادہ پائیں گے ارشاد فرمایا کہ پت عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار بخاری شریف پڑھاتے ہوئے طلبا سے فرمایا کہ جب جنت کہے گی یا اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے تو ایک طالب علم نے کہا کہ وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے نہ نماز نہ روزہ نہ نظر کی حفاظت نہ دل کی حفاظت اور مفت میں جنت کاش ہم وہی ہوتے تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ تو تو بیقوف ہے ارے ان کو کیا مزہ آئے گا کہ نہ مشقت اٹھائی نہ کوئی غم اٹھایا نہ عبادت کی وہیں پیدا ہوئے وہیں جنت میں داخل ہو گئے مزہ تو ہم لوگوں کو آئے گا کہ یہاں نظر بچاؤ وہاں دل بچاؤ عبادت کرو نفس سے مغلو ہو گئے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ سجے میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں اے جلی لشک گناہ گار کے حفقرے کو اے فضیلت تیری تصبیف کے سودانوں پر اے جلی لشکر گناہ گار کے, کے حفق خطرے کو ہے فضیلت تیری تصبیف کے سودانوں پر یہ سب نعمتیں وہ کہاں سے پائیں گے اور اللہ کے راستے کی مشقتیں کہاں سے اٹھائیں گے تو وہ مزہ بھی نہیں پائیں گے جو جنت میں ہم قطا کو ناظم گناہ گاروں کو اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کو ملے گا جو جو جتنی محنت کرتا ہے جتنی مشقت اٹھاتا ہے اتنی ہی اس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے سبحان اللہ تعالی کو قبول ان پر سلام ہو خدمت میں پوری ہوں کو تمام عالمین حضرات کو رحم علیه اجمعین صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا حمید والا علی سیدنا مولانا محمد پاک صلی اللہ علیہ اللهم اني افضل لا اله الا الله الحمد سم دلک الحمد لله كل يوم وكل ليله لا لا کردی الا انت يا لا إله إلا سبحانك يزيب من دولة ربما سبب لا إله إلا أنت سبحانك يزيب من دولة ربما وابنا تقبل منا إنك أنت الصميم والعليم وتب علينا إنك أنت الرحيم اللهم ببطئنا لما تحق وترضى من القول والعمل والفعل والنيلت والهجل إنك على كل شيء قسيم اللهم تعالى ثويرك يا قيوم من على العالمين قدر على العالمين يا سواء اللهم اننا من حيث والرحم الذي يضل ونا فك اللهم اجعل حبك احض الى من نفسي واهل ومن اهلي ومن الماء البارئ يا من الله تروح تنو ولا تنقصوا الموفرا اب ما لَنا مَالِكُهُ وقُل لَنا مَالِكُهُ وقُل لَنا مَالِكُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمٰنَ أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بَلَاءَ يَتِمُّ مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ فَكُنْ لَنَا كَمَا أَمَرَ الْعَادِيَةَ فَأَسْأَلُكَ بس ال شکر اللہ کرے جن و نو گل مہینہ نسل کرا کبر چن ون ہو سفاد بنداب اللہ مہیندہ نسل کرنا ون آؤ گند ون من سفت بندام اللہم قلوبنا من النفاق و من, الكذب و و من <بالسفور> یا اللہ قلو بنا الانی اللہ پل سے قبول فرما لیجیے پڑھنا بھی قبول فرما لیجیے پڑھنے والے کو قبول فرما لیجیے سننا قبول فرما لیجیے سننے والوں کو قبول فرما لیجیے آپ بڑے کریم ہیں اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر اللہ ہمارے پاس کو فتح پتہ ہے الا ہم تو سراپا سراپا فتح کار ہیں آپ اپنی شان کے مطابق ہم پر معاملہ فرما اے اللہ ہم پر اپنی کرم کی بارش فرما دیجیے احمد کی بارش فرما دیجیے گناہوں کو ہمارے ماں فرما اے اللہ جذب خاص سے ہم سب کو ولایتِ صدی کے خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ولایتِ ولا خط انتہا عطا فرما دے. اللہ اپنے جذب خاص نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اپنی ذات آلی سے ہم سب کو چپکا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو ایسا جزب خاص نصیب فرما لیجیے کہ کائنات کی گمراہ جنسی اند. ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں اے اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ولاحت صدیقیت کی فتح انتہا کا فیصلہ فرما دیجیے ہمارے مقدر فرما دیجیے ہماری نسلوں کو اے اللہ ولایت کی کا فرما دیجیے کا سارا عالم مسلمان ہو جائے آپ کا کامل تابے دار ہو جائے تو بھی آپ کی علامت میں ذرا برابر اضافہ اس سے نہیں ہوگا اللہ سارے عالم کو خط پر اترائے تو آپ کے خزانوں میں آپ کی شان میں دردہ برابر کمی نہیں آ سکتی اے اللہ بس آپ ہمارے ساتھ ہم پر احسان فرما دیجیے اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا آپ کا تو کچھ نہ ہوگا کوئی نقصان نہ ہوگا آپ کے خزانے لا موجود ہیں اے اللہ آپ ہم پر اپنے کرم اور خزانوں کی بارش فرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں کی بارش فرما دیجیے اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں خوب خوب نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے آخرت کے نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے اے اللہ عمل سے جو حضرات جی پہلے پہلے حرمین شریفین حاضر ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو انتہائی قبول و مقبول مغرور فرما اے اللہ جو حاضر ہونے والے ہیں ان کی حاضری کو بھی انتہائی قبول و مغرور اور مقبول فرما دیجیے اے اللہ حاضری مقبول مغرور نصیب فرما اے اللہ ہم نے سے جو بھی دل میں سڑک رکھتے ہیں جانے کی تمنا رکھتے ہیں اے اللہ ان کی مراد کو پورا فرما دیجیے اے اللہ ہم کو بھی مقبول مقرول حاضری نصیب فرما دیجئے。اے اللہ میرے رضائے کامل نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ساتھ آپ کو کرم کا معاملہ فرمائیے کیا اللہ آپ کو کرم کا معاملہ فرمائیے سراپا قصور ہے سراطا خطا فتح وار ہیں فطا کار ہیں اے اللہ گناہ گار ہیں اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجیے کیا اللہ آپ کو کرم کا معاملہ فرما دیجیے کیا محمد العصد کیا محمد العدم کیا محمد العدود اہ اللہ, اللہ ہم پر کرم فرمائیے اللہ ہمیں نیک امان کی توفید نصیب فرمائیے سنتوں پر موازنت نصیب فرمائیے بک اللہ پر مداخمت نصیب فرمائیے گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیے اصب گناہ سے مداخلت نصیب فرمائیے اور اللہ کے صحبت پر ملازمت نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ دونوں جہاں کا دکھڑا مجلور ہو چکا ہے اب اس کرنا کام محمد کیا اللہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ابا ابا کرتا رہتا ہے ابا اس کی ساری ضرورتیں خود ہی پوری کر دیتا ہے بچے کو تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی ابا کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو سردی بھی لگے گی گرمی بھی لگے گی بھوک بھی لگے گی اللہ ابا کو سب پتہ ہوتا ہے اے اللہ ربا کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے اے ہمارے ربا ہماری سب تمام ضرورتوں کو آپ خود ہی پورا کرنا دیجیے دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں پر کو میرے ربا اے ہمارے رقبہ ہماری ہر ضرورت کو آپ خود ہی پورا کرنا چاہیے ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے نہ ہمیں مانگنے کا ادب ہے نہ مانگنا آتا ہے اے اللہ اے ہمارے رقبہ آپ ہماری ضرورتوں کو خود ہی پورا کرنا دیجیے آپ ہی تو ہمارے ہیں آپ کے سوا ہمارا ہے کون اے اللہ ہماری تمام دنیا اور آسکر کی ضرورتوں کو برا فرما دیجیے اور جن بھائی بہنوں کے دل میں کوئی مراد حسنہ ہو حاصل مقاصد ہو جائے آپ اس بہنوں کو بامراد فرما دیجئے. اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے قبول فرما دیجئے اور ہمارے جو حضرات وہاں ہر خادر ہونا چاہتے ہیں ہمارا میرے بھی عمرے کے سفر کو اللہ آسان بھی بنا دیجیے اور قبول بھی فرما دیجیے محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ